السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے میری آواز صحیح صحیح روم میں آ رہی تھی جناب جو بھائی آج بیان لیٹ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں ان سے میں معذرت خار ہوں اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں اپنے ٹائم سے بلکہ پندرہ منٹ پہلے ہی حاضر ہو گیا تھا تو ماشاءاللہ ایک اچھا کام چل رہا تھا روم میں تو پھر اس لیے میں نے آئے تو ویسے میں ایڈمن کی ٹوٹی کے ساتھ ہوں میں مائک لے بھی سکتا تھا لیکن میں نے چیڑا نہیں کی تھی. تو اب انشاءاللہ شاء اللہ تعالی سے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ذرا بیان تھوڑا لمبا ہو, جا ہو جاتا اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر تو بیان کرنا ہی تھا یہ بھی تھا کہ غزل عہد کے حوالے سے بھی اس کا ایک مالی سا کا جو تھا وہ پیش کر دیتے لیکن کافی لیٹ ہو گئے تو فروخ بھائی نے ناز شیخ کی فرمائش بھی کر رکھی ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی فرمائش میں ٹال بھی نہیں سکتا ہوں تو ابھی فروخ بھائی انشاءاللہ آج اللہ آجیو ناک آپ نے کہی ہے اس کے چند اشار جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تو پھر ویسے یہ نعت شیخ تو آپ کے ہے بھی برکت کے لیے ایک دو اشعار پڑھ لیتے ہیں اور آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیندن بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج حضرت سید الشہدا سید النا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اس لیے آج مسلم شیخ کا درس نہیں ہوگا آج آپ کی شخصیت پر ان اللہ تعالی تھوڑے سے بیان کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے اور سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آخر میں ہمارے فروخ بھائی کے ایک عزیز جو ہیں وہ پاکستان میں قتل ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی تو اس پر ہم بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا خصوصی طور پر کریں گے جی جبر بھائی آپ کے تاوتوں کے لیے بھی ان شاء انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ کی بخش ہوا جو بیمار تھے کچھ دن پہلے غالبن روم میں بینر لگا تھا ان کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے میرے لمحے نہیں تھا بہرحال ان کے لیے انشاءاللہ ان تعالیٰ کریں گے صلی اللہ کریا اور علی کا یا حبیب اللہ مالئی کبھی بم نیم تھے جس سمت و ظی شان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت و شان گیا ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں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 بولا میرے تیرے قربان گیا نمٹتا آ وہ آنکھ کے ناکان میں تمنا ہی رہی کے نا کا تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورر مان گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورر مان گیا سعید آل البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ علیہ آپ نے خواب نے تو بہت مرتبہ کرم فرمایا بریلی شریف میں کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنی زیارت کرواتے رہے تو آج آپ کا غلام آپ کے در اقدس پہ حاضر ہے آج خواب کی حالت میں نہیں حضور جاتی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمائیے تو یہی عرض کرتے رہے بار بار حضرت عظیم المرکت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن زیارت سے سرفراز نہیں فرمایا تو اس لمحے جب آپ واپس پلٹ رہے تھے تو دل, دل کے درد کو اس انداز میں آپ نے بیان کیا کہ وہ آنکھ کے ناک میں تمنا ہی رہی آو آنکھ کے میں تمنا ہی رہی وہ دل جو تیرے دردر مان گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح تم پر میرے آپ کی نایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے پرانے بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے پرانے بھی احسان گیا نجدیو کلمہ احسان گیا سعید اعلیٰ حضرت جم البرکت نے فرمایا اے نجدیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والوں ظالموں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی عنایت نظر نہیں آتی کچھ نہ مانو کم از کم یہ تو مانو سرکار نے تمہیں کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھانے کی لاز رکھ لیتے ظالموں تم نے اسی آقا کریم کی شان میں بے اور گستاخیاں کی ہیں جس نبی کی برکت سے کلمہ نصیب ہوا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی تم نے اسی پیارے کی شان میں بے شروع کر دی ظالم کچھ تو خیال کر لیتے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ظور نے جو کلمہ پڑھایا اس کا بھی احسان بھول گئے اور انعیات تو بھولے ہی تھے تو حضور کے کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تم نے یاد نہیں رکھا نجدیو کلمہ پڑ احسان گیا یہ بڑا جو شیتا شبھ آخر فرم یہ بڑا جو شیتا شبھ آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم درخت کے مان گیا بھیڑ ہاتھ سے کم بخت کے مان گیا بھیڑ نے ہاتھ سے کم بخت کے مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت شان گیا شیر کا قلم دان گیا دیا حضرت اس شعر میں بڑے ان ظالموں کے بارے میں جو گستاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جن کو بلا واس بلا وجہ کا تعصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر اس قدر تیرا تعصب کا جوش بڑھ گیا کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا اس دنیا کی بھیڑ میں ظالم اپنے ہاتھ سے ایمان بھی گوا بیٹھا ایمان کی سے بھی محروم ہو گیا تو میں سعیدی عال حضرت نے اپنا دل کھول کر سرکار کی بارگاہ میں رکھ دی ہے جان دل ہوشو خیرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوشو خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا صلی اللہ کا علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین ولاقبلۃ للمتقین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعینوازز محترم سامین حضرات ہمارا آج کا یہ بیان دو حصوں پر مشتمل ہوگا انشاء اللہ تعالی پہلے حصہ میں غزوہ احد کے متعلق گفتگو کی جائے گی اور اس کے دوسرا حصہ میں سقیہ دوران سید الشہداء اسد اللہ واسد رسول اللہ حضرت سقی بن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اللہ تبارک وطالیہ اس حقاع کی توفیق عطا فرمائے اور, ہم نے سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگرانی کا در حضرات ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل دور ہے کیونکہ حق و باطل کا یہ عظیم مارکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا اس لیے یہ لڑائی غزل احد کے نام سے مشہور ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ جنگ بدر میں ستر کفار قتل اور ستر گرفتار ہوئے اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گرم ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں بڑھا کر رہا تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بےقرار تھا عرب خصوصاً قریش کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے جس کو ادا کیے بغیر ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی چنانچہ جنگ بدر کے مقتولین کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولین کے خون کا بدلہ لینا چاہیے ابو جہل کا بیٹا اکرما امیہ کلر کا سفوان اور دوسرے کو قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے سب کے سب وہ سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں اس سال جتنا بھی نفع ہو وہ سب کا سب جنگی فنڈ میں جمع کیا جائے اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی اور پھر ایک بڑی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی و علیہ وبارکا وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے نصف و نابود کر دیا جائے ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں آٹھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ سمندر کی موجوں سے ٹکرانا پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے مگر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے ساتھ جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا انتہائی ضروری خیال کیا تو ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور جنگ کے سامان کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش سے انتقام کی آگ لگا دیں امر جمشی مسافر یہ دو بڑے شاعر تھے جو اپنی شاعری میں فاق اور آتش بیانی میں شہر افاق تھے ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہوگی مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے ان عورتوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے ابی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وبارکا و کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کے باپ اتبا اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا اس بنا پر ہندہ نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا گیا اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کارگزاری کی صلاح میں اس کو آزاد کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک بھی ان کی تیاریوں کی خبریں پہنچ رہی تھیں مشرقین مکہ تو تیرہ شوال اس سے کم بیش کی روایات بھی ہیں اس کے دن ہی بدھ کے روز مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کرد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز جمعہ کے وقت روانہ ہوئے دن کے مختلف ہونے کی روایات بھی موجود ہیں تو بہرحال فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے میدان میں پہنچے حضرت رضی اللہ تعالیٰ علہ نے اذان کی اور آپ نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی حضرت القاشہ بن محسن اسدی کو لشکر کے دائیں بازو پر حضرت ابو سلمہ بن عبد السد مخظومی کو دائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے اگلے حصہ پر اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کے پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا اور صف بندی کے وقت خود پہاڑ, پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا اور لشکر کے پیچھے پہاڑوں میں ایک درہ یعنی تنگ رستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ مقدر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس دستا کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب مگر تم لوگ اپنی جگہ سے ہلنا نہ جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بیچوں تو مشرقین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنے سفوں کو درست کیا چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے دائیں بازو پر خالد بن ولید کو اور بائیں پر اکرما بن ابو جہل کو اور سواروں کا دستہ صفوان بن امّیا کی کمان نے دیا تیر اندازوں کا دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا اور پورے لشکر کا عالم بردار جو تھا وہ طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ سلاۃم التسلیم نے جب دیکھا کہ پورے, لشکر کا لشکرے لشکرے کو فار... پورے لشکرے کو فار کا علم بردار جو ہے وہ قبیلہ بنو عبدالدار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے تو سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں اپنے گانے اور اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھی جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا لشکر کفار کے سپاہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گرانوں کی چودہ عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور سب یہ آواز ملا کر اشعار پڑ رہی تھیں نہ بنا تو تارق نم شی علنق کہتی کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں انتقبل عانق اور تدبر الفارق وہ کہتی ہیں کہ اگر تم بڑھ کر لڑو گے آگے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور اگر تم نے قدم پیچھے ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے تو مشرقین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تھا رکھا تھا زمانۂ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلۂ اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول عام آدمی تھا مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیس مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص جذب حسد سے جل بن کر کباب بن گیا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی اس نے میدان میں نکل کر اے انصاف کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو میں ابو عامر راہب ہوں انصار نے چلا کر کہا ہاں ہاں اے فاسق ہم تجھے خوب جانتے ہیں خدا تجھے ذلیل فرمائے ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تل ملا گیا اور کہنے لگا آئے افسوس میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی ہے پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی اس نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کیے تو اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگباری کی کہ ابو عامر اس کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو لشکر کو کا کر علم بردار بن ابو تلح سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کیوں مسلمانوں تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو و میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں چلا جائے اس کا یہ غرور بڑا جملہ سن کر بولے مرتضا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میں فرمایا ہاں میں ہوں یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے لوگوں نے پوچھا حضرت اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرم کا کھل گئی بے پردہ ہو گیا اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے اس بے حیا کو بے پردہ دیکھ کر فرمایا مجھے شرم دامنگ ہو گئی اس لیے میں نے اس سے منہ پھیر لیا تو محترم حضرات پھر اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان بین ابو شیر پڑتا ہوا آگے بڑھا تو حضرت سیدنا امیر عمیر حمزہ ربیع اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر میدان میں نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا ایک ہی تلوار سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی کمر تک پہنچ گئی اس کے منہ سے یہ نعرہ نکلا انب الساقل حجیج یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ نے یہ نعرہ لگایا کہ تو اپنے آپ کو جب آیا تھا تو بڑے شیر پڑتا اور رجس پڑتا ہوا آیا تھا انبن ساق حجیج میں حاجیوں کے شراب کرنے والے حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطل کا بیٹا ہوں پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اس جنگ میں کشتوں خون کا بازار گرم ہوا صحابہ کرام بھی شہید ہوتے رہے جن میں ایک شہادت بڑی ہی قابل غور ہے اور وہ حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جس ابو عامر راہد کا بھی پچھلے باتوں میں میں نے ذکر کیا جو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا مگر اس کے بیٹے حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہو پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے تو یہ وہی حضرت حنضلہ رضی اللہ تعالیٰ نہو ہے جن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں ارض کیا یا رسول اللہ علیہ کو مجھے اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر لوں تو یہ جذبہ محبت رسول ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا باپ ہے بلکہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ میں کھڑا ہے لیکن رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنزلہ میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی اس کے باوجود حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر جوش میں بھرے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاں بازی کے ساتھ لڑتے لڑتے قلب لشکر یعنی لشکر کے درمیان تک پہنچ گئے اور کفار کسی پاس ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنزلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دیتی اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جپت کر وار کو روکا اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہداء کی لاشیں بعد میں اکٹھی کی جانے لگیں تو تمام شہدا کی لاشیں مل گئیں لیکن حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی صحابہ نے آکر یا رسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام حضرت حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی ان کو شہید ہوتے تو ہم سب نے دیکھا تھا لیکن ان کا جسم پاک نہیں مل رہا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور غلاموں سے فرمایا کہ فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں اللہ اکبر تو سبب جب ان کی روجۂ محترمہ سے ان کا حال دریافت کیا گیا انہوں نے کہا کہ جنگی عہد کی رات وہ اپنے بیڈ روم میں تھے تو غسل کی حاجت تھی مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینان سنا دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا حالانکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی سب کچھ چھوڑ دیا اور اسی حالت میں جنگ میں شریک ہو گئے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے اور اس واقعہ کی بنا پر حضرت حنزلہ آفر وسین الملائکہ کہا جاتا ہے جن کو فرشتوں نے اپنے نوری ہاتھوں کے ساتھ غسل دیا تو حضرت محترم اس جنگ میں انصار اور مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مشرقین کے پاؤں اکھڑ گئے حضرت علی حضرت ابو دجانہ حضرت صادبی ربیع اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدان حملوں کی تاب نہ لا کر باغ کھڑے ہوئے کفار اور وہ ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پر پڑ پر کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں وہ بھی بدحباسی کے عالم میں اپنے کپڑے اٹھاتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چرتی جا رہی تھی اور مسلمان اسلام کا پرچم لہرانے میں مشغول ہو گئے لیکن ہوا یہ کہ اسی اسنا میں ان لوگوں نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلما نے اس در کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس درے کو مت چھوڑنا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے تو اب مالکمت میں سے حصہ لینے کے لیے وہ بھی نیچے اتر جبکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس در پر حفاظت کرنے والی جو گروہ تھا پچاس تیر انداز تھے ان کے آپ سردار تھے آپ نے ان کو بہت روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے تاکہ مخالفت نہ کریں کوئی نقصان نہ ہو جائے لیکن وہ نئے نئے مسلمان تھے زیادہ تربیت نہ ہو سکی تھی انہوں نے اس بات پر اتنی توجہ نہ دی اور اتر گئے اور جب درہ خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمان سب کے سب شہید کر دیے اس طرف والے تو حملہ اتنا زبردست تھا کہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی اور مسلمان اس وقت بے فکری کے ساتھ چونکہ جنگ جیت چکے تھے مالے غنیمت حاصل کرنے میں مصروف تھے پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں پس رہی تھی کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پاتوں میں دانا کی طرح پسنے لگا اور مسلمانوں میں ایسی ہواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بگانے کی تمیز نہیں رہی اور خود مسلمان مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہونے لگے تو یہ ابتریاں اسی, و... اسی انداز میں پھیلتی ہیں جب اپنے قائد کا حکم نہ مانا جائے تو اس جنگ میں ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عموم نے جامع شہادت نوش فرمایا جن میں چار مہاجر اور چھیاسٹھ انصاری صحابہ کے تھے اور کافروں کے بیس بڑے بڑے سورمے جو تھے وہ انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوئے مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہدائے کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی چادر تھی کہ ان کے جسم انور کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی شہرا کرام خون میں لتڑے ہوئے دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھا جاتا اور ان روایات کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے علیہ نے صحیح بخاری شریف دوسری جلد پانچ سو چوراسی پر پانچ سو ستر پر پانچ سو تہتر پر روایت کیا ہے رضول نبی کریم صلہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدۂ احد کی قبروں کی زیارت کے لیے باقاعدہ ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کے بعد حضرت اگر صدیق حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی عمل رہا اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی شہداد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدا اکرام اس کے سلام کا جواب دیں گے اللہ اکبر یہ مدارجن شریف میں چنانچہ حضرت فاطمہ خضائیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن وحد کے میدان سے گزر رہی تھی حضرت حمزہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک کے پاس سے پہنچ کر میں نے ارض کیا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے چچا جان آپ پر سلام ہو تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اے ہمیں سلام پیش کرنے والی فاطمہ تجھ پر بھی سلامتی ہو تجھ پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی تیرے شامل حال ہو تو اندازہ فرمائیے کہ سید و شہدا سگیون عمیر حمض دی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت تصرف ہے اور چھیالیس برس آپ کی شہادت کے بعد یعنی میدان عہد میں چھیالیس سال گزرنے کے بعد ان شہدہ کے مزارات کھل گئے ان میں سے بعض قبریں کھل گئی ہوا یہ کہ حضرت سید امیر حمزہ ربی اللہ تعالیٰ نے ایک نہر تھی اس کی کی وجہ سے کچھ قبور جو تھی ان میں سے تھوڑے حصے کھلے تو ہوا کیا جب قبریں کھل گئیں تو لوگوں نے ان کی زیارت کی کہ ان کے کفن سلامت تھے بدن تر و تازہ تھے اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا گیا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا اس کو مدارجن میں محکلا شیخ عبداللہ محدی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پاک کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ پچاس سال کے بعد آپ کی تربت پاک کا کچھ حصہ کھولا تو کدائی کے دوران ایک کدال جو تھا وہ آپ کے پاؤں پر لگا اور جیسے ہی آپ کے پاؤں پر لگا تو پاؤں سے تازہ خون نکل کر بہنا شروع ہو گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ شہدائے کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کتنا عظیم مرتبہ اور کتنا عظیم مقام ہے برامی حضرات یہ تو کچھ باتیں تھیں جو غزب احد کے حوالے سے عرض کی ہیں اب اس آج کے بیان کا دوسرا حصہ جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے آپ کی ذات پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کا کا کو سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت سیدہ ربیع اللہ تعالیٰ کا دودھ آپ نے بھی نوش فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی چھتے سال میں اسلام قبول فرمایا اور ان کی کنیت ابو امارا ہے ان کا لقب سید الشہدا اور رسد اللہ و اسد الرسول اللہ بھی ہے اور بعض کے نزدیک چوتھے سال میں بھی اسلام قبول کرنے کی کچھ روایات ہیں عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سے چار سال بڑے تھے آپ کی والدہ محترمہ حالہ بنت وہاد سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خالہ آزاد بھائی بھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ کو بھی فرشتوں نے غسل لیا جب آپ کی شہادت ہوئی اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آسمان میں لکھا ہے کہ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیم کے شعر ہے اس کو شیخ محقق نے شعر الماعت میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حمضہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے اس کو امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی طبی اللہ تعالیٰ جو بعد میں قائب ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا تم تم وحشی ہو کہتے ہیں میں میں نے یا رسول اللہ ہاں تو میں کہا تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا میں نے جواب دیا جی یہ ایسی بات ہے جو پوری طرح آپ کے علم میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بھی دیکھیے اپنے پچا کے ساتھ اور رفو درگزر کا عالم بھی دیکھیے سامنے وہ شخص بات کر رہا ہے جس کے ہاتھوں آپ کے پیارے چچا جن کے ساتھ آپ کے پیار کی لال کی محبت کی کوئی انتہا تھی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا اور سامنے ان کا قاتل کھڑا ہے اور اسے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کیا تھا تم نے قتل کیا ان کو تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے یعنی یا رسول اللہ آپ کے تو علم میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اپنا منہ چھپا سکتے اللہ کبیرا تو اندازہ فرمائیے تو یہ تو انداز تھا اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں کی سرکار کے ساتھ محبت بھی تو بڑی قابل تعریف اور قابل تعداد ہے اور دیدنی تھی کہ جب آپ کے بارے میں ابو جہل نے کچھ بکواس کی تو عبداللہ بن جدان کی لونی جو تھی وہ سن رہی تھی اور حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بکواس سن کر مسجد حرام شریف سے تشریف لے آئے اور طبیعت مبارکہ رنجیدہ تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد شکار سے واپس تشریف لائے اور آپ کی طبیعت میں یہ بات شامل تھی آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی شکار سے واپس آتے تو پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے پھر یعنی قریش قریش ابال ابال اس میں بھی رکتے وہاں سے فارغ ہو کر طواف کے کعبہ سے فارغ ہو کر جب چھپال میں رکے قریش کی جو چھپال تھی اس میں رکے تو لونڈی نے کہا کہ اب وہ مارا کچھ دیر پہلے ابو جہل نے تیرے بتیجے کو یہ یہ کہا ہے اس طرح کی اس نے بکواس کی ہے تو آج اگر ان کا والد حضرت عبداللہ زندہ ہوتے تو کیا وہ اس طرح خاموشی کے ساتھ نو یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جاتے اس طرح تو ان اس لونڈی کی باتوں میں ایسا جذبہ تھا تیز تیز قدم چلتے ہوئے ہر میں پاک میں پہنچے اور اس لائن کی طرف بڑھے اور اپنی کمان سے اس قدر شدید ضرب لگائی کہ وہ خبیص لہو لہان ہو گیا اس کا سر پھٹ گیا اور فرمایا کیا نے ان کو گالیاں دی ہیں تو ان کو گالیاں بکتا ہے تجھے جی معلوم نہیں کہ میں بھی ان کا ہم مذہب ہوں ان کے عقائد کا قائل ہوں اگر ہمت ہے تو اب میرے سامنے کہ کیا کہتا ہے اور اس واقعہ کے بعد پھر آپ مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کے اسلام لانے کے واقعات بھی اس میں کئی مختلف روایات ہیں صرف ایک اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کیا کہا یا اب فرمایا پیارے بھتیجے میں نے ذرا بدلہ لے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کی ذرا بھی خوشی نہیں ہے چچا جان مجھے خوشی تو اس بات کی ہوتی کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ایمان لے آتے تو فرمایا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو ایک رات سوچنے کے لیے لی آپ نے اور مرخین بیان کرتے ہیں کہ اس ایک رات میں اتنے بے قرار ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ ایک ہی رات میں سب مرتبہ اٹھ کر بار بار آئے اور آپ کی زیارت کرتے پھر چلے جاتے پھر زیارت کرتے اس بے قراری میں سترویں مرتبہ جب آئے تو آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے وہ کلام سنائے نا جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نورانی زبان سے کلام مجید کی تلاوت ہوئی انہیں دی صورت الرحمان شریف کی آیات نازل ہوئی تھی آپ نے اس کی کچھ ابتدائی آیات جو تھی ان کی تلاوت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مقدس سے اللہ کا پاک کلام سن کر اسی وقت پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ارز کیا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے اب میں نے کھل کر دین کا اظہار کر دیا ہے آپ اپنے دین کا کھل کر اظہار کریں اور میں بھی اس میں پیش پیش رہوں گا میں اس دین کی حمایت میں آگے آگے رہوں گا اللہ اکبر تو جبیر بن متعنی کے غلام ویشی کا بیان ہے کہ عہد میں میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ حرضی اللہ تعالیٰ قریش کی صفوں میں گھستے چلے جاتے تھے اور وہ اپنی طلبا جدھر کرتے ان کے سامنے قریش ایسے ہی لگتے تھے جیسے وہ کاغذی انسان ہوں اور کسی مست اونٹ کے ڈر سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں حضور سربر عالم نور مجسم سید رضی اللہ عنہ کے جستے کے قریب آ کر کھڑے ہوئے تو وہ منظر دیکھ کر بچش میں تر فرمایا کہ ایسی مصیبت جیسی حمزہ پہ آ پڑی ہے دنیا میں کسی پر نہ پڑی ہوگی اور آپ علیہ السلطل کو اتنا جلال کسی اور کی لاش کو دیکھ کر کبھی نہیں آیا تھا جس قدر جلال آپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر آیا تاہم آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلاۃ وسلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں آسمانوں پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب ربی اللہ تعالیٰ کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و و ہے واسد الرسول آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں فرمایا یہ لکھ دیا گیا ہے تو محترم حضرات بعض مستند روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان شہیدوں کے مقابر پر ان کا کوئی عزیز فاتحہ کے لیے جب بھی گیا تو اسے بلا استثناء ہر قبر سے مشک و کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں اور جب حضرت سیدہ فروخ اعظم عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت بھی سب مسلمان گھبرا گئے تھے تو حضرت امیر حمزہ ہی وہ واحد تھے انہوں نے کہا کہ آنے دو اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے استقبال کریں گے اگر دل میں ذرا سا بال بھی ہوا تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دیں گے تو حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے یہ پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما راجا دن الصارا فقال اللہ حمزہ باقی قریش اپنے مدینہ طیبہ انصار کی جو خواتین تھیں وہ اپنے شہدا کو رو رہی ہیں فرمایا کیا ہوا حمزہ اکیلا رہ گیا جس کو آج رونے والی کوئی نہیں ہے تو سب صحابیات نے اپنے شہدا کو رونا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے رونا شروع کر دیا اللہ کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے دھونے سے منع فرماتے تھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے پیار کچھ انداز عجیب ہی تھا اور آپ حضرت امیر حمزہ کے جنازہ پر آپ نے فرمایا یا حمزہ تو یا کاشف القربات یا حمزہ اے رسول اللہ پاک کے چہرے سے مشکلات کو دور کرنے والے مصیبتوں کو دفاع کرنے والے ہے حمزہ ارے آپ کا نام پاک تو لے کر اس کو ذکر فرمایا تو حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ صلی اللہ وسلم کے کئی ارشادات موجود ہیں آپ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مجمع الزوائد کی جلد نمبر نو صفحہ 319 سو پر مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 2 صفحہ دو پر لفظ سید الشہداء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر بن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی و وسلم کے سامنے حضرت امیر حمزہ تعالیٰ لڑتے تھے بس دو تلواروں کے ساتھ اسد اللہ اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شعر ہوں تو دو تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا شیر اور اپنا شیر فرمایا اور میدان بگر میں مشرقی نے مکہ نے اپنے اپنے جوڑ کے جب مانگے تھے مقابل تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم قم یا حمزہ تو کم یا عبیدہ تو قم یا علی میں حمزہ اٹھیے نا, اے اٹھیے نا اے عبیدہ اٹھیے نا اے علی اٹھیے نا اور جا کر ان کے ساتھ لڑائی کی کیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبد بن عباس ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت الفا نظر خوشی حمزہ فرمایا میں جنت میں جا کر کیا دیکھتا ہوں حضرت جعفر ان کے پر لگے ہوئے ہیں اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا ہے کہ وہ تقیہ لگا کر تخت پر بڑی شان اور شوقت کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم ہم نے سے کسی کے کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا نام رکھے فطالبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماع علی الحمد عبد المطلب فرمایا اس کا نام رکھو جو ناموں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب نام ہے وہ ہے حمزہ تو فرمایا اس کا نام حمزہ رکھو محترم حضرات حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی فرمانے پاک کہ جو شخص ان شہدا کرام کے پاس سے گزرے اور ان پر سلام بھیجے تو یہ حضرات کیا تک ان پر سلام بھیجتے رہیں گے چنانچہ سید الشہدا اور دوسرے شہیدوں کی قبور مقدسہ سے جو احد میں ہے سلام کا جواب دینے کی سلف سے, آثار سے, سلف سے ایسے آثار و خبریں ملتی رہی ہیں ان کے جذب القلوب نے صفحہ دو سو چوکھ محاق کی نقل فرمایا تو محترم حضرات یہ پاک تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہستیوں کا ہے بالخصوص سیدنا امیر اللہ تعالیٰ وسد اللہ وسعد رسول اللہ ہے سعید اعلیٰ حضرت البرکتر اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جان بدر بدرو احد پرگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حضرات آج کا یہ بیان اپنے اختام کو پہنچا اب سب حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سرت فاطیہ شریف اور تین متوسط کے خلاف شریف ابولا درود پاک پڑھ کر میری ملک کریں اور یہ اِسالح صبح کا تحفہ جو ہے ہم ان اللہ تعالیٰ سید الشہدا اور ان کے جملہ جو وفاقات ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے جو عزیز و اقارفوت شدگان ہیں اور بالخصوص ہمارے فروخ بھائی کے جو عزیز فوت ہوئے ہیں ان کے لیے اور جبل نور بھائی کے تایا جان ان کے لیے ایک خوشی طور پر آج دعا کی جائے گی سبز رات خواتین جہاں کہیں بھی ہیں اول اولاخردے پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک متوسود فاتحہ شریف تین متو سود اخلاج شریف پڑھنے رول مال کیا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ کلام بات پڑھا مولانا جس نے پڑھ کر فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ دو ہزار جو کا سلاب آیا اور ذکر کلمہ کلام جو بہن بھائیوں نے پڑھ کر میری ملک میں کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ سب اپنی بار اول تعالی اپ اپنے پیار حبیب کریم صلی اللہ تعالی وبارک تمام شہدۂ حدو سہدا سیدین کے بارگاہ پیش کرے حبیب صلی اللہ کی شان اور عظمت میں اور اضافہ ہمارے جتنے اکادرین ہمارے اسلاف اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سب کو طافرمان جو شیخل کی جتنی قطرہ استاد اللہ ما محمد محمد عبد الرشید صاحب قابل رحمۃ اللہ تعالیٰ بارگاؤں میں اللہ تعالیٰ دہن بھائی ہیں اس وقت دعا میں شامل ہیں ہم سب کے اتنے مسلمان بارش دار دوستوں سب کچھ رخصول بھائی محمد فاروق صاحب کے لیے عزیز فوت ہوئے اور فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب ان کی بارگاؤں میں جنت الفردوش میں زندگی سے نقشات دوست صحابوں کے ہے سب کی بے تمنا اور سن جو رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کو بھی رضو روزی وافد مقدار میں اطاف فرما یا اللہ تاکہ جو بھی مسلمان بھائی اور بہنیں ہمارے روم میں آنے والے مخصوص بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا تھا پاک کا صدقہ بے اولادوں کو نئی کسان اولاد ادا فرما جن کے گھروں میں نہ اتفاقیاں نا جاخی جل رہی ہیں تعالیٰ ہم کو دور فرما گھروں میں اتفاق و اتحاد اور برق میں عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہمارے سلوم کو آباد و شاعر فرما جتنے بھائی روم کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بار اس کا وافٹ اجر فرما اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کو بہتر یا اللہ پاک جو ہم ہمیں عطا فرما مولا جو ہم یا اللہ عطا فرما یا اللہ پاک جو ہم نے تجھ سے مانگا اور ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما جو نہ مان سکے وہ بھی عطا فرما اور مولا جو ہم نے مانگ لیا بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر کے عطا فرما مولاء اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ وبارکا وسلم ہم سب کے لوسیات کو اور یا اللہ پاک جن بھائیوں نے ملتان اجتماع کے لیے نیک نیلیتیں کی ہیں اور خیر خائی کی ہے اسلام بھائیوں کے لیے دل میں قدم جس بھی طریقے سے حصہ لیا ہے محترم حضرات اللہ تعالیٰ اپنی بسات کے مطابق سید اللہ تعالیٰ نے شہدۂ ہد کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے مائک فری کر رہا ہوں کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بھائی مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو رخ بھائی آ جائیے مائک پر السلام علیکم